سبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک لہو ملک السماوات والأرض یحی و یمیت قدی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے او الو البی کل شئی شيء نال وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ بس وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر استفا فرمایا وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے لهو ع ترجل امو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یولی جل فن ہری وئی وہ ہو علیمس وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے امین بل ہی وصولی وستخل نفی آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو اور وہ تم سے اہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجكم من الظلمات إلى النور. وَإنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤوفٌ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُمْ في سبيل الله ولله ميراث السماوات سبیلی لا يستوي منكم من سو من قبل الفتح وقاتل الا مدم مین من الذين می من بعد وقاتلوا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ <خَبِير> اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراس اللہ ہی کے لیے ہے تم میں سے جنہوں نے مکے کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے من ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لئے کئی گنا بڑھا دے اور ایسے شخص کو بڑا باعزت عجر ملے گا ی نلمی نو دین ادیمبی عیم بشم بو مجھم تحت روحال دین فِيهَا هو الفوز اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا نظرونَ نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ فضرب بسور باب باطنه من قبله العذاب اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف آزاب ہوگا يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ امر اللہ بلغ رو وہ مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے مومن کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار میں رہے شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزو نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا چنانچے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بند و کفر اختیار کیا تھا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہاری رکھوالی ہے اور یہ بہت برا انجام ہے المیہ نیل لِلَّذِينَ منو فطال کلو الامد فقست قلوبهم چبل فکالو فاسقون جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیت جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان فرمان ہیں ان يحل الارض بعد موتها قد لكم لكم تَعْقِلُونَ خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی ہیں کہ تم سمجھ سے کام لو ان انمس مساتی وب اللہ پرسنئی بافل اجوم کریم یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے۔ اچھا قرض ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور ان کے لیے با عزت اجر ہے۔ والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون كَفَرُوا وَكَذَّبُوا اجو رو أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ہیراہون و فی الخر تن شدید إلا متاع خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا ظاہری سجاوٹ کا تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جدو سم دین ذَلِكَ بل ارسولی زلی کب لش اللہ دو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے میں اصوب مسئبتی في كتاب کتاب في فی کت قبل انرح اِنَّ عَلَى اللَّهِ <يَسِير> <سؤال> کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے لِكَيْ لَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فخو یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراحت میں مبتلا ہو شیخی بگارنے والا ہو الناس ومن يتول فإن اللہ هو وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور جو شخص مو مور لے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے بزات خود قابل تعریف لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بأس, شديد فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْرِ <تصفيق> ان اللہ قوی عزیز حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَكَثِيرٌ فاسقون اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان فرمان رہے سم بھی روسولی نفنا بھی صدی معنی اتنا ہل جی اتنا ہوں جی لالو بل تباؤ رح مچ مچ بانی تن بجاؤ ہے وہ رح میں کسی ہوں پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقشے قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے اس کو ان کے ذمہ واجب نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہی پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں سے بہت لوگ نا فرمان ہی رہے کم کی یُؤْتِكُمْ کِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لکم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ تاکہ اہلِ کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے